الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا نذل له ومن يدلله فلا عادية له ونشعد أن لا إله إلا الله وحبه لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم الامين رسول اللہ والا صابی بلا دوسلام النبی بندہ پرور امد احمد نبی دوست دارے چار یار ممتا باؤلہ مذہب ہنفی ادارہ ملت حضرت خلیل خاک پائے زیرے سایہ ہربلی سدی کک سے حسن کمال محمد فاروق ضلع جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمائے جمال محمد در بہار باغے خسال محمد صلی اللہ مال و سلم ارش کی اکل گند ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفا دھوم دھام کانج در لگائیے تیری داستان ہے عرش میں جا کے مر گیا کل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے بزم سنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا اکردان ہے گود میں آ میں حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے ادراتے بکار سامی نے محترم یہ محفل مبارکہ جس میں میں اور آپ حاضر حضور پر نور شاف ہے یوم مشہور صلی اللہ تعالی والی وبارک وسلم کی شانس میں منعقد کی گئی ہے آپ اضرات اس لیے حاضر ہوئے کہ ہم سنے اور میں اس لیے حاضر ہوا کہ آپ کو سناؤں گفتگو سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ اضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو امام احمد نے مسنت کے اندر نقل کیا ہے کہ مروان ایک دن آیا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نبی علیہ السلاد سلام کی قبر انور پر سر رکھا ہوا چہرہ سامنے نہیں آیا ایک آدمی نے حضور کی قبر انور پر سر رکھا ہے تو مروان کہنے لگا تدری ما تسنو تو جانتا ہے کہ تو اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس شخصیت کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں حضور کی قبر انور پر جس شخصیت نے سر رکھا ہے وہ کون ہے فاق علیہ اس شخصیت نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو فائدہ ہوا ابو بنساری اب مروان حیران ہو گیا کہ حضور کی کمر انور پر جس شخصیت نے سر رکھا ہے وہ تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری ہے اس نے کہا کہ تدری تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا نعم جے تو رسول اللہ ہے ولم آتل اجرا فرمایا ہاں میں مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں حدور کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس تو نہیں آیا اور اگلی بات جو آپ نے فرمائی فرمایا سمے تو رسول اللہ ہے فرمایا ہاں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں جانتا ہوں کہ میں پتھر کے پاس نہیں آیا پتھر نفا نقصان نہیں دے سکتا میں تو جب اپنے محبوب کو شکایت کرنے آیا ہوں میں تو حضور کی بارگاہ میں آیا ہوں اور اس کو اب وہ وقت کا حاکم میں تو آپ نے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کی فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا فرمایا دین پر اس وقت تک نہیں رونا کہ جب تک دین کے وارث اہل لوگوں جب تک آہل لوگ دین کے رہنما ہو دین کی رہنمائی کرنے والے ہوں دین کے ترجمان ہوں تو اس وقت تک دین پر نہیں رونا, رونا, از رونا از اس وقت دین پر رونا ہے جب, جب غیر آل لوگ دین کی ترجمانی اور غیر آلو لوگ دین کی وضاحت اقبال کہتا ہے تنگ برما را گزارے دین شداس ہر لائنیں راز گزارے دین شداس اقبال کہتا ہے دین پر چلنا بھی مشکل ہو گیا اس لیے کہ ہر نتھو پتو دین کا رازدار بن گیا ابھی کہاں پڑا ہے کہتا ہے جی میں نے کیبل میں سنا تھا یہ ہو رہا تھا ہاں کہاں کہتا ہے میرے دادے نے یہ بات کہی تھی میں نے یہ سنی تھی میرے چاچے نے یہ بات کہی تھی یہ میں نے سنی تھی اقبال کہتا ہے کہ جو ہر آدمی چلتا پھرتا دین کا جب رہنما بن جائے تو پھر اس وقت دین پر چلنا نہایت میں مشکل ہو جاتا ہے اور اس وقت پھر دین کے ترجمان یہاں پاکستان میں آٹے دال کے بھاؤ لگانے والا محکمہ मैकम� بھی موجود ہے ٹماٹر کے بھاؤ لگانے والا محکمہ بھی موجود ہے پولیس کا محکمہ بھی موجود ہے فوج کا محکمہ بھی موجود ہے پولیس کی وردی میں پہنوں تو چار سو بیس کا کیس ہے جناب آپ تو اس کے اندر ملازم ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ جالی کام کیا ہے علامہ ہو کر مولانا ہو کر تو چار سو بیس کا کیس ہے فوج کی وردی کوئی پہنے, پہنے غیر فوجی چار سو بیس کا کیس ہے یہ جو ٹریفک چلاتی ہے پولیس کس کی جو وردی پہنے اور اس کے اندر برتی نہ ہو وہ چار سو بیس کا کیس ہے میں جو آپ سے سوال کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کیا رسول اللہ کی ناموس اور عزت اور اسلام کی بات کرنے کے لیے کسی وردی کی ضرورت نہیں ٹماٹروں کا باؤ لگانے والے موجود ہوں جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئے تو ہر آدمی کیبل پر بیٹھ جاتا وہ کہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ناموس رسول کا قانون ایسے ہونا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بات کس طرح ہونی چاہیے تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں, باتیں کرنے والا امیر المومنین اس امت کے پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فس حضرت سید ناسی جی کے جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا جو خطبہ دیا آپ نے فرمایا نے فرمایا،, تو فرمایا لوگو میں خود خلیفہ نہیں بنا لی تو تم نے مجھے خلیفہ منتخب کیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں بہتر اس معنی میں نہیں ہوں کہ رسول اللہ کی شریعت تمہارے لیے بھی وہی ہے میرے لیے بھی وہی ہے اس معنی میں میں تمہارے برابر ہوں میں تم سے بہتر نہیں ہوں برنا تو صدیق اکبر کے فضائل بہت زیادہ ہے یہ جو فرمایا پلاس تو بخیر ہے میں تم سے بہتر نہیں ہوں آگے جو بات آپ نے فرمائی فرمایا فرنا فن دفاع آئین اونی میں فرمایا اگر میں سیدھا کام کروں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنی ہے, ہے اور اگر اور میں غلط کام کروں تو مجھے تو سیدھا کر دینا, دینا جب صدیقی اکبر نے یہ بات کہہ دی, دی افضل الخلق باد اور ہے تو قیامت تک کوئی شریعت کے اندر مداخلت کر سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی میں بڑا ہوں نہیں میں تو علامہ ہوں میں تو فلاح ہوں میرے پاس یہ ہے آپ نے فرمایا نہیں آخر میں خطبہ جو فرمایا یہ تو موضوع بدل جائے گا <تصح> جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو یہ پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد جس قوم میں بے حیائی پاشی اور یاانی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کر دے کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ آج, آج, آج, آج, آج, آج, آج لوگ, لوگ،, ترقی, لوگ، ترقی, ترقی کے نام پر, پر، بے حیائی کے نام پر, پر، فحاشی کے نام پر, پر لوگ بھی بھی کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور حضرت, حضرت, حضرت ام خلات حضور کی صاحب ان کے بیٹے میدان خندت میں شہید ہو گئے تو پورا نقاب پہن کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو صحابہ نے کہا مائی اس حالت میں بھی تو اس حالت میں آئی ہے اس حالت میں تو لوگ جزا فضا کرتے ہیں عورتیں جو بال لوچتی ہیں بے جی سبری کا مزارہ کرتی آم ہیں آم بیٹا, بیٹا پڑا ہے لاش پڑی ہے پھر بھی تو نقاب پہنا ہوا ہے تو حضرت ام خلاد نے جواب دیا وہ کیا تک مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لیے مینار نور ہے سنا مسلمان یہ ہماری مائیں تھیں یہ ہماری بہنیں تھیں یہ ہمارے بڑے تھے آپ نے فرمایا حضرت ام خلاد نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں میں نے بیٹا کھویا ہے شرما یاد نہیں یہ ہماری مائیں یہ مسلمان کی تاریخ فطرتہ بھارت دلہن چشمے اقبال کہتا ہے تیری نظر سیدا فاطمت کے نقشے قدم پر رہنی چاہیے جن کا آنچل نہ دیکھا باہو میر نے اس ردائے پہ لا سلام ترقی کے نام پر آج کیا کچھ ہو رہا ہے اقبال کہتا ہے بہلہ دسترکل بریا مسلمان اقبال کہتا ہے مسلمان کی ماں بیٹی بہن یہ انداز جو ت نے اپنا رکھا ہے یہ تو کافروں کی تحزیب تھی اور مرادادی شیرت پرور جنون نگاہے مادرے اقبال کہتا ہے میرے اندر یہ جو جذبہ دیکھ رہے ہو نا کی محبت کا کہ با خدا در یا رسول اللہ پیدا اقبال کہتا ہے رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں آمنے आप سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال تو آج پر ہی نہیں گیا اور قیامت کے دن بھی شرمندہ ہے اقبال قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا اور آج جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اقبال کی داڑھی نہیں تھی میں نے کہا اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو رسول اللہ کی تو تھی یہ کوئی دلیل ہے اقبال کی داڑھی نہیں تھی تو اقبال نے غلطی کی داڑھی رکھنی چاہیے اس کو کیوں نہیں داڑھی رکھی اس نے اسی شرمندگی کی, کی وجہ سے قیامت کے کی دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا لیکن اقبال کا اپنا ہے ورنہ قیامت والے دن کون سی جگہ ہوگی جہاں حضور کی نگاہ سے پوشیدہ ہوگی جل اقبال کہتا ہے مراد آتی خرد پرور جنون نگاہ مادر پاس اندرونے اقبال کہتا ہے یہ جو میرے اندر تم ولولہ دیکھ رہا ہے نا محبت رسول کا کاشک رسول کا کا کہتا ہے یہ مجھے سکون سے نہیں ملا یہ مجھے مدرسے سے نہیں ملا پھر اقبال یہ کہاں سے ملا ہے کہتا ہے یہ ملا ملا تا है, تا है, تا है تا مجھے, مجھے, مجھے, مجھے میری ماں کی گود سے ملا حضور کی شریعت کوئی ربڑ نہیں ہے کہ جس طرح بندہ گھومے وہ پیچھے گھومے یہ نہیں ہے حضور کی شریعت وہ ہے جو ساری کائنات کو اپنے پیچھے لگاتا یہ ربڑ لوگوں نے بنا ہوا جو میں میں کیا ہوتا ہے بھائی میں کا مطلب کیا ہے جب صدی کے اکبر نے آخری جو بات کہی اب بے حیائی اور پاشی ہم کو بھی اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور مسلمانوں کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم کو نگار ضرور ہے حضور کے دین کے باغی نہیں ہے ہر آدمی کو ذمہ داری نبھانی ہوگی ہر آدمی کو اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا کہ میں رسول اللہ کی شریعت کا کتنا پہرے دار ہوں اس پر عمل کی کتنی میں کوشش کرتا ہوں اور, اور اگلی, آگلی بات, بات جو, بات جو بات ہے وہ یہ آخر ہے آخر جو صدیق اکبر نے بات, بات کہی پر جی میں رسولہ پر میں اس وقت تک میرے پیچھے چلنا جب تک میں اللہ, اللہ, اللہ رسول کے پیچھے چل اور جب میں اللہ رسول کے پیچھے نہ چلوں تو میری اب بات کیا ہے جب حضور کی ناموز کا مسئلہ آیا حضور کی عزت کا مسئلہ آیا حضور کے فرمان پر عمل کا مسئلہ آیا تو سیدنا صدیق اکبر کو حضرت فاروق اعظم نے آ کہا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ لشکر اسامہ روانہ نہ کیا جائے تو آپ نے کیا پہلے دن فرمایا فرمایا میں نے اللہ رسول کے پیچھے چلنا ہے اور لشکر اسامہ وہ لشکر جو آخری باتیں حضور نے فرمائی ظاہر دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہ بات تھی کہ قرآن پر میری امت نے عمل کرنا ہے اور, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مجھے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں جس طرح میں ان کو تحفے تحائف ہدایا ان کو دیتا ہوں جو میرا خلیفہ بنے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو وفود ملنے کے لیے آئیں اسی طرح ان کو تحفے دے تیسری بات اس کے بارے میں محدثین کا بہت سارا اختلاف ہے کہ تیسری بات حضور نے کیا کیا فرمائی تو ساری لکھ لی میں یہ بھی فرمائی یہ بھی فرمائی اس میں یہ بھی تھا جو آخری گفتگو آپ نے فرمائی اس کے بعد پھر ظاہری دنیا میں آپ نے گفتگو نہیں فرمائی فرمایا لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے اور یہ بھی فرمائی کہ یہود و نصارا کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے بعد نے کہا کہ یہ تیسری بات آپ نے فرمائی بعد نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے جا رہا ہوں میری امت نے نماز ضائع نہیں کرنی تیسری بات یہ بھی فرمائی یا یہ so so so ]Eh فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں یہ خواتین جن سے تمہارے نتا ہو اپنی تمہاری جو بیویاں ہیں اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اللہ سے ڈرنا ہے قیامت تک ان کے بارے میں ان کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا جس طرح لوگ کہتے ہیں اور جناب بڑے بڑے پنڈے اٹھا کر ان کو نہیں مارنا ان کا بھی خیال کرنا ہے ان آج مغربی عورتوں کو باہر نکال کر کہتے ہیں حقوق کے لیے نکلو حقوق کے لیے نکلو میں نے کہا ہمارے مولا جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو عورتوں کے حقوق کی بات کیا اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے لیکن اقبال کہتا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مہروں میں جانتا ہوں میں کہ یہ قرآن ہی ہے وہ سرمایہ داری بندہ مومن دین دین دین دین جانتا ہوں میں کہ مشرقی ادھیری رات میں بے بیدا ہے پیرا کی حرم کیا جانتا ہوں میں مشرقی اندھیری رات میں بے بیدا صرح حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن ہے یہ خوف ہو نہ جائے آشتارا شرح پیغمبر کے الحضر آئی نے پیغمبر سے سو بار الحضر اقبال کہتا ہے شیطان نے اپنے کارندوں کو یہود اور نصارہ حلود کو منافقوں کو جمع کر کے مجلس شورہ بلائی کہ مسلمانوں کو زلیل کیسے کرنا ہے اس نے کہا کہ یہ ہمیں پتا ہے یہ قرآن کی بات نہیں کریں گے قرآن جل بھی جائے گا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا افغانستان میں قرآن کے کی ساتھ کیا اشر ہوا ہے کہتا ہے یہ کہ مجھے پتہ ہے لیکن آخر میں اقبال کہتا ہے کہ شیطان نے اپنے کارندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحضر آئی پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ نام ہے کہ مسلمانوں نے تو دین کی بات نہیں کرنی قرآن کی بات نہیں کرنی لیکن سدا دنیا کو قرآن سے ڈراتے رہنا ہے الحمد للہ پیغمبر سے سو بار روگوں کو سدا ڈراتے رہنا ہو مولوی آ جائیں گے مولوی آ جائیں گے یہ <سؤال> تو پھر لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے مولوی آ جائیں گے پھر عورتوں کو پنکھر کے اندر کمرے میں جیل میں ڈال دیا جائے گا مولوی آ جائیں گے تو جناب لوگوں کو زبردستی داڑیاں رکھائی جائیں گی مولوی آ جائیں گے تو کوڑے اٹھا کر یہ روڈوں پر پھریں گے استفر اللہ ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے کہتا ہے یہ لوگوں کو ڈراتے رہنا ہے لیکن یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ جناب آٹھ صوبوں سے زکات کس کے دور میں واپس آئے یہ تو ہماری ذمہ داری تھی نا وہ الحضر الحضر قید کرے تو ہم کہتے ہیں ادھر آ ادھر آ رسول اللہ کے دامن کرم میں کدھر بھاگ رہا ہے عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں آٹھ صبح سے زکات واپس آ گئی ہر گورنر نے لکھا کہ جناب یہاں زکات لینے والا کوئی نہیں آپ بتائیں کراچی کی صورت حال لاہور میں ہم ایک اشارے پر جب گاڑی رکتی ہے تو کئی کئی مانگنے والے مختلف شکلوں میں جتنی دیر گاڑی رکتی ہے ادھر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے مجھے نہیں میرے بچے بھوکھے ہیں میرے فلاں بھوکھا ہے میرے دوائی کے پیسے نہیں ہے بتاؤ جب رسول اللہ کا دامن چھوڑا تو پھر جو کہ اللہ کے سامنے سب میں کھڑے ہونے سے ڈرتی تھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا خدا خدا ہے منگ پناہ محمد بخشا بے, بے پرواہ جنابوں مت کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے بابو مان کری نہ پڑھنے او جب بار کا ہار چلانا تو روڈ میں دا دودھ کر جو کام اللہ کے سامنے سب لگانے سے گھبراتی تھی ٹائم نہیں تھا خدا خدا ہے اب بجلی اور گیس کی لائنوں میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں صبح سے شام تک یہ کبھی سوچ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ لائن جو گیس کی لگی ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بر در یوں ہی پھر خار پھرتے ہیں جس قوم کے پاس نماز کے لیے جماعت کے لیے ٹائم نہیں رہا اب اس قوم کے پاس گھنٹوں گیس کی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے ٹائم بنا گیا لیکن یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں کسی کو دیا گیا جس طرح زلزلہ آیا کشمیر کا جو زلزلہ آیا دو ہزار پانچ میں آیا پرویز مشرف, مشرف کے دور میں, دار دار میں اب اس دلیل کو بات کرنی یا گالی دینی تو فضول ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اور اب اس کے ساتھ بات کرنی تو ویسے لوگ کہیں گے کہ بولانا اب باتیں کر رہے ہیں ہم نے تو اس کے دور اقتدار میں باتیں کی اور اسی پاداشت میں دو بار مجھے جیل جانا پڑا میں نے اس وقت اس کو کہا تھا میں نے کہا کمینے تو ملک میں نہیں رہے گا میں حضرت پیر مکی کے ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کرتا رہوں گا اس کے دور میں زلزلہ آیا تو خیموں میں ٹی وی لگا کر جو بچ گئے گھر والے ان کو کہا ٹی وی دیکھو جو مر گئے مر گئے تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے فلمیں ان کو لگا دی خیموں کے اندر تم دیکھتے رہو قوم کا زین ہی نہیں پھر سائنسدان بٹھا دیے گئے ان کو کہا کہ تم بتاؤ کہ زلزلہ آیا کیوں وہ کہنے لگے کہ وہ نیچے زمین کے پلیٹ ہوتی ہے وہ پلیٹ دائیں بائیں تھوڑی سی کھسٹ گئی تو زمین ہل پڑی قوم کا زین ہی نہیں جانے دیا یہی زلزلہ حضرت عمر کے زمانے میں آیا اور ہمارے علماء بیان کرتے ہیں لیکن جو بات عمل والی ہے اس کو آگے بیان نہیں کرتے نہ خود عمل کرنا پڑے نہ قوم کو کوئی خوف خدا ہو حضرت عمر نے ڈنڈا مارا اس پر نعرہ لگ جاتا ہے زمین رک گئی نعرے تک بھی نعرے رسالت کا ہے کہ بات ختم کہ حضرت عمر نے ڈنڈا مارا زمین رک گئی لیکن امام ابن نے ابھی دنیا نے والوں کو بات میں لکھا کہ دوسرے دن آپ کی بہو حضرت صفیہ عبداللہ بن عمر کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ پھر دوسرے دن حضرت عمر نے خطبہ دیا سارے اہل مدینہ کو جمع کر کے آپ نے فرمایا ماں ہزار ماہ یہ ہے جو قوم کے حکمران ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں یہ قوم کے رہنما نہیں ہوتے جو جناب یہود نصارہ کو ٹیبلوں پر آ کر بٹھائیں کہ دین کے یہ حضرت آیا تو بتاؤ آو کہ آو یہ زلزلہ ایسے ہی لایا تمہاری بات امالیوں کی وجہ سے نہیں آیا یہ تو پلیٹ تھی جو ہل گئی تو میں نے کہا پلیٹ کو بھی تو کسی نے ہلایا ہے ایسی کوئی فوٹی ویپلائی ہوئی ہمارے پنجابیوں میں کہتے ہیں کوئی فوٹی ویلائی ہوئی گڑا میں نیا بج رہا گیا ٹھو کر لائی گئی ویسی تھوڑی بات تو اس کو بھی تو کسی نے ہلایا ناخر تو حضرت عمر نے وہ زمین ہلی تو دوسرے دن حضرت عمر نے خود کیا ارشاد فرمایا فرمایا آپ ما ما نے فرمایا یہ کیا ہوا مدینے کی زمین, زمین کیوں, کیوں ہلی وہ کون سا کام تھا جو, جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے شاید دھرتی پر تم نے کر دیا یہ ہے بات مسلمان فکر و سلطانی بہم کر زمیریں بادی فانی بہم کر اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمانوں کی تاریخ ہے جنہوں نے فقیری اور بادشاہی کی ایک جگہ جمع کر دی, دی, دی دنیا اور آخرت کو ایک جگہ جمع کر دیا ہوا لیکن علامہ حاضر کہ سلطانی بشیتانی بہم کر یہ مصبرے پاکستان کا شعر ہے میں صرف ترجمہ کرنے کا مجرم ہوں میری طرف کوئی دیکھنے کے بجائے اقبال کو گالی دے اقبال کہتا ہے لیکن علامہ حاضر کہ سلطانی بشیتانی بہ کر اقبال کہتا ہے اس زمانے سے اللہ کی فنا ہے کہ بادشاہ اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے میں نے صرف ترجمہ کیا ہے ترجمہ تو کر جاتا آپ اگر فارسی سمجھتے ہیں تو میں ترجمہ بھی نہیں کرتا ترجمہ اقبال کا زبانی میں نے کر دیا مصور پاکستان جو بے چارا ہوا مسکین تو اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے آپ نے فرمایا کیا آپ سوچ سکتے ہیں اب یہ زین بھی صاف کر کے جانا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں بکری بھی دوسرے کا چارہ نہیں کھاتی بکری راستے سے گزر رہی ہے مالک کی زمین نہیں ہے چارہ اگا ہوا ہے بکری گزرتے ہوئے منہ نہیں مارتی کہ دوسرے کا حق بکری بھی نہیں کھاتی آپ سوچ سکتے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہوگا کہ کسی نے مزو سے پہلے مسواک نہیں کیا اور بھول گئے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا بتاؤ مسلمان جب دورے عمر میں عمر موجود ہے تو مسواک ایک چھوڑنے کی وجہ سے یا جمعے میں پہلے وقت میں آنے کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کمی ہو گئی تو زمینیں مدینہ ہل گئی تو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ زمین کیوں ہلی آخر میں کیا بات آج ہمارے نا اور جو وائے ہیں میں مدینے جا مو میں جی کیوں نہ آو تسی واپس آو اتنا کم کرو کام دی بڑی لوڑے ہے میں مدینے جا مڑ کے نہ آ میں ضرور آو مدینہ مدینے پا کے مفت روٹیاں نہ پاڑو ایسے بڑی لڑ ہے ایسے تنا پڑھا بڑی کمی کمی درد رکھنے ایسے نات خانہ کی بڑی لڑ ہے جہاں جناب آسو گیس چل رہا ہوے واقعہ جی تو کرم ہے شاید نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایسے نات خانوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے جو اب جناب سامنے پولیس کھڑی ہو تو ان کے سامنے ناد پڑے یا رسول اللہ تیرے جانے والوں کی خیر اے پیچھے بیٹھے ہو ناراض ہو میں تھوڑے کو مہمان آیا تو میرے آکے نے فرمایا من کا نا باللہ والیوم الاخر مل پل یوکری اور میں جو اللہ اور قیامت رکھتا ہے وہ اپنے جا مڑ کے نہ آ جی ضرور آؤ اتنے بڈے صحابی حضرت ابو ایوب ساری بہت مدینہ پاک کو چلے کس تم ترسائے پتہ سی بھائی پنجابی جا جا بات جا جا جا ان کو یہ پتہ تھا کہ جناب رسول اللہ کیا چاہتے ہیں آج بھی کچھ دنیا میں آپ کی قبر موجود ہے ترکی میں آپ کی قبر حضور کی امت کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ انسان اپنی ساری خواہشات کو حضور کے لائے ہُوئے دین کے تابے کر دے یہ صحابہ کا پیغام ہے ہمارے لیے اور میزبان رسول کا پیغام ہے ہمارے لیے اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سننے والی بات ہے حضرت فارو کیا فرمانے لگے سنوئے بج بج کے مدینہ پاک جانا تے مدینے والے کا کام نہ کرنا کیڑے منہ نہ بج بج کے جانا تیرے علاقے میں مرزی پھیل رہی ہو اور جناب بج کے مدینے جا میں رسول اللہ کے قانون کا لوگ ملاق اڑا ملا رہے ہو حضور کے دین کو لوگ, لوگ بچوں کا کھیل بنائے بیٹھے ہو اور تو بیگ اٹھائے مدینے میں جا رہا ہو تو مدینے والے تمہیں دیکھ کر کیا فرمائیں گے بڑا قابل آدمی ہے کہ میدان سے بھاگ کر پھر میرے پاس آ ہے اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہے چھتیس لاکھ مربع کے حکمران ہیں آپ نے فرمایا سنو لاؤسا کی نکم لینا عادت لاؤسا کی فرمایا اگر عمر کے دورے خلافت میں دوبارہ زلزلہ آیا تو عمر پھر مدینے میں نہیں رہے گا مدینہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو بات سمجھ آئی یہ بات ختم ہے گی آپ عمر پھر مدینے میں نہیں رہے گا حوالہ دکھانا ہمارا کام ہے حضرت بن مالک پہلے قربانی دے چکے ہیں میدان عود میں یہ نو سو نو سفح ہے بخاری شریف کا یہ چار سفوں پر پھیلا ہوا واقعہ ہے پورا واقعہ تو مولانا غلام گوس بہت دادی سنائیں گے آپ کو میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ بابا جی حضرت تب بن مالک میدان میں قربانی دے چکے ہیں کہ جب کافروں نے امام المبیا کو پہچان لیا کہ حضور کا یہ لباس ہے تو ہر کافر کا منہ حضور کی طرف ہو گیا نقصان پہنچانے کے لیے حضرت طلحہ حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے ایک تیر ایسا آیا جو آپ کی ڈال کو لگا ڈال نیچے گر گئی حضرت طلحہ نے اپنی جان بچانے کے لیے پھر ڈال دوبارہ نہ اٹھائی پر میں ہو سکتا ہے میں نیچے ہوں کوئی تیر حضور کی طرف چلا گیا تو پھر اور جب, اور جب نبی علیہ السلام نے یہاں سے دیکھنے کی کوشش فرمائی آپ کے کاندھے کے ساتھ تو نفس کل کھداؤ حضور آپ نہ دیکھیں کوئی تیر نہ لگ جائے میرا چہرہ جو آپ کے چہرے پر قربان ہے میری جان جو آپ کی جان پر قربان ہے حضرت ابو تو جانا حضور پر ایسے جھکے ہوئے اپنے جسم پر تھا رہے ہیں تو خالی اونچا نعرہ نہیں لگاتا تو یہ تیر کھانے پڑ گئے ناموس رسول کے لیے تو تو بات کیا کرے گا تیر آ کر چونڈی نہیں چمٹی بھی کاٹے نا انسان کو چمٹی تو پھر بھی جسم میں جرجری پیدا ہوتی ہے آدمی اٹھاتے وہ مجھے کیا لڑ گیا دیکھو دیکھو کیا لڑ گیا ابو تو جانا اپنے جسم پر تیر کھا رہے ہیں لیکن لمت ہر حرکت کی نکی کہ کیا تک لوگ کہیں گے جام و دا پیڑ والے ایک میں جام مثال د پی والے آشق مست جمال ہو روند در منگ ملنگ بے ننگ شوھے سہبے درال ہو رو ٹکڑے پیال شوربے ڈال والے جنگ آل شیر سفت کتال ہو اللہ دول قبول قبول ہے, تو کی قدول ہے جی دے جان بچا لیندہ خونی عشق دا شیر دلیر اٹھ کے دہ پیدا جد نظر بٹا کے گور پاوے جگڑے غیر کے سب مٹا د ہار ہار کے من ہمت توڑ چڑھتے دن پہ زلف دمند اندر جد پھس جائے پھر فڑکنا کی رکھی قدم جما کے اندر سخت گھاٹیاں ویچ کے تھڑکنا کی جنا جھڑکنا بساں لگی جاگ دی کنی ہوئی کچے لکھ تبیب لبیب گزرے علم عشق دسے نڑیا گئے فن قانون شفا والے دارو عشق کسے ن لکھا ہے نس پہ ابو دوجانا کیسے جی جہاں گاضی ممتاز کا نا لین تو ٹنگا کمی بہن گیا پتا کھا کے حرکت کمی نہیں اس کو کیا پتا ابو دوجانا کیا کر رہے تھے تین مہینے رجی خلقہ تبیر یوسف کی نانی جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجو دوئی جہانی حضور جو سامنے کھڑے ہیں عشق دا ذائقہ زوت والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نوکد پرکوں دیں کوئی لکھ تھی ایک پچان دائی ہمت ہار آم عشق نئی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دی کی دین اسلام ایمان دائی حضور تھی محبت میدان ہو میں پوچھ پوچھ کے نہیں کہ مولانا غلام بوس میری کیا ڈیوٹی ہے بھائی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے اپنی ایمان دل سے پوچھو میں ہر کے لیے کیا کر سکتا ہوں بات تو اتنی ہے نہ تو بتا پوچھ پوچھ کے آئی صاحب ایسے جھکے ہوئے حضرت ان نے خاتون ہیں جب جنگ, جنگ ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا تو ملتفت یمین شمال وائےلاتون فرماؤ میرے غلاموں یہ انہیں امارا جو عورت تھی میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا یہ ہر طرف سے اپنے نبی کا دفاع کر رہی ہر طرف سے رسول اللہ کا وہ دفاع کر رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ تو محل اللہ آپ کو آپ کے شوہر کو آپ کے دو بیٹے شریک ہیں یہ بھی آ گئی ان کے شوہر بھی تھے ان کے بیٹے بھی تھے دو تو حضور نے فرمایا اللہ سب کو برکتیں دے حضرت عمیں عمارا فرض کرنے لگی حضور یہ دعا تو پہلے بھی ملتی تھی آج ایک اور دعا چاہیے جب قبولیت ہوئی گئی خدمت کے لیے تو پھر آج ایک اور دعا چاہیے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے کہا جی جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہیے جس مقام پر رہنا ہے وہ جگہ چاہیے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اختیار میرا میں تو کچھ نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و میں نہیں میرا تو حضور علیہ والسلام نے فرما اللہ فی جن یا اللہ جنت میں جہاں یہ جگہ مانگ رہی ہے اس کو وہ جنت مہاتما تو آپ نے وہاں کھڑے کھڑے عرض کر دی ماں دنیا ماؤ بالی حضور جو دنیا تے ہو جائے کوئی نہیں دعا مل یہ غازی ممتاز نے ایسے نہیں اٹھ کے جناب کہا کہ کوئی پرواہ نہیں لیے تو صاحبہ پہلے یہ سبق دے چکے ہیں کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں میں نے کہا توجہ غیرت انسان میں کتے جتنی بھی نہ ہو کتے جتنی وہ منگولوں کا جو کتا تھا اس کے وہ پادری کو پڑ گیا, پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری گیا. پیاری तो واقع تو پچھلے سال سنایا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ پادری جو تھا اس کو کتا اٹھ کر پڑ گیا تو انہوں نے کتے کو مارا تو کتا کہ مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے میں آیا کہ نہ آج ڈنڈے سوٹے نہ عشق نہیں جانا یہ کوئی گال توجہ میں جو بات کرنے لگا ہوں واقعہ تو آپ کو یاد آئے میں جو بات کرنے لگا ہوں قیامت کے دن اگر یہ منگولوں کا کتا جس نے اس پادری کو گستاخی رسول کو مار دیا تھا جب رسول اللہ کی امت حضور کے ارد گرد جمع ہوگی شفاف کے لیے اگر یہ منگولوں کا کتا چلا گیا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ ان کی سفارش کرنے لگے ان کے سینے میں تو میری جتنی بھی غیرت نہیں تھی میں نے تو و حدیث نہیں پڑا ہوا تھا میں نے मैं تو جنت میں بھی نہیں جانا میں تو فی انسان فی بھی, بھی نہیں ہوں میں تو ہڈیاں کھاتا رہا ہوں لیکن میرے دل میں اتنی غیرت تھی کہ میں نے گستاخ رسول کو گستاخے پکڑ لیا میں نے ڈنڈے سوٹے کا کبھی نہ کیا رسول اللہ یہ امت ان سے پوچھے تو صحیح ان کے سینے میں میرے جتنی غیرت تھی تو اپنے ایمان سے بتائیں منگولوں کے کتے نے اگر یہ بات کر دی تو حضور کی امت کیا جواب تو بندے کے اندر غیرت منگولوں کے کتے جتنے بھی نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں آج رسول اور پھر مسئلے حتوں کا شکار ہو پھر دائیں بائیں دیکھے کہ میری جان کو نقصان نہ ہو جائے کتے کو نہیں بتا تھا کہ میں ایک بندے کو امام ابن حضرت سلانی نے آگے نہیں لکھا کہ اس کتے کو مار دیا گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں ان کے مولوی کو مار دیا گیا عیسائی کے مولویوں کو اور وہاں ساری فوج بیٹھی ہوئی تھی اور جناب ان کے پادری اور ہزاروں عیسائی بھی موجود تھے آپ سوچ سکتے ہیں جب ان کے بندے کو اس کتے نے مارا تھا تو وہ کتا بچ گیا ہوگا اس کتے نے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی قیامت کے دن اس نے جنت میں بھی نہیں جانا تو جو جناب دن رات جنت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہو اس کے رسول کے دعوے کرتا ہو وہ اپنی جانیں بچا بچا کر رکھے کہیں میری عزت میں فرق نہ آ جائے ڈرو خدا سے ہوش کرو یا تو دعویٰ کرنا چھوڑو یا حضور کے ساتھ محبت اور غلامی کا اظہار اچھی طریقے سے گستا رسول کی ایک ہی سزا ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے عاشقی کا ثبوت دیں گا رسول کی ایک ہی سزا گستا رسول کی ایک ہی سزا گستا رسول کی ایک ہی سزا غازی تیرے جان سور غازی تیرے جان سور جہادری بہادری بہادری گلاب یہ رسول میں بہت ساری باتیں تو ہیں لیکن آخری بات بات کرنے لگ تو میں ایک اور واقعہ کیا ناخان کہتے کس کے سرکار آ سرکار آ سرکار آ بھائی تم عالم لو آ رہے ہیں یہ ناچ خان ہے یہ ناچ خان حضور کے صحابی عامر بن سلمہ بن اکوا کے بھائی یہ غزوہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں یہ ہے آٹھ سو پینسٹھ سفایہ بخاری کا بابو غزو خیبر عامر بن اکوا بہت بڑے شاعر ہے نا خان ہے رسول اللہ کے صحابہ نے کہا بابا جی کوئی ناد سنا حضرت عام نعت کیا پڑتے اللہ تین والنا سیاح بنا بینا وبیا یہ رات کا وقت ہے اور صحابہ جا رہے ہیں رسول اللہ جا رہے ہیں ناد پڑی جا رہی ہے اللہ اللہ ولا ولا اللہ حل کو میرے پاس ہے علم اس کے اندر آپ نے کافی اس پر بات فرمائی ہے وہ طلبا کو اور علماء کے لیے میں وہ خود دیکھے کہ اللہ حلت نے اس پر کتنی لمبی بات کی ہے اللہ عما کے یہاں رب العالمین سے خطاب نہیں ہے بلکہ تمام آپ نے لکھا ہے کہ یہاں صرف اللہ کا نام لیا ہے اللہ کے نام سے شروع اللہ عما اللہ کے نام سے شروع دربار وسالت کے ناس خان کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہم مسلمان ہوتے نہ ہم نمازیں پڑھتے نہ صدقے دیتے اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارے اندر یہ کہاں بات آتی جا رہے ہیں ہاتھ پر اپنی جان رکھ کے خدمۂ خیبر کے لیے نہ کیا پڑھ رہے فخر فیدان کا معاپ کہنا سنائے مسلمان ایک جلسے, جلسے, جلسے میں آ جانے سے دوبارہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے دوسرے جناب ریلی میں ٹائم نہیں ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہاتھ پر جان رکھ کے جا رہے ہیں غذبۂ خیبر کے لیے دعا کیا مانگتے ہیں فق عرفان لگا معاف کہنا یا رسول اللہ آپ کے حق میں آپ کی مدد میں کوئی کوتاحی ہو تو معاف کر دینا فق عرفید لگا حضور آپ کے حق, حق میں اور آپ کی مدد میں اگر مدد ہم سے کوئی کوتا ہوئی تو معاف کر دینا لیکن ایک دی بات ضرور ہے تب پھر فدان نقم آپ کہنا جب تک ہماری جان موجود ہے ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار یہ عامر بن نقوا شیر پڑ رہے ہیں اور ان لوگوں سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے جو ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں ہم نے تو اپنوں کو ساتھ بات کرنی ہے ولا تصدکنا ولا سلینا نہ ہم ہمیں صدے دیتے نہ زکاتے دیتے نہ نمازے پڑتے والی عبت کی نتن عالینا یا رسول اللہ جب ہم کافروں کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کو اطمینان بخشنا بھی آپ کا کام ہے آگے وہ سب لگ داما کہنا یا رسول اللہ ہمارے اندر وہ دم خم نہیں ہم آگے گئے لیکن جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا یہ بھی ہماری آپ سے گزارش ہے یہ یا رسول اللہ نے چیخ چلا کر بھی ہمیں مرعوب کرنا چاہا کہ بعض آ جاؤ ہماری تعداد زیادہ ہے ہم تمہیں یہ مار دیں گے ہم تمہارا یہ کر دیں گے رسول اللہ نے چیخ کر ہتھیار اٹھا کر ہمیں دھمکیاں دے کر دبانے کی کوشش کی تو ہم نے آپ کی برکت سے سینہ تان کر انکار کر دیا ہم نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ تمہیں پتہ نہیں حضور آ رہے یہ ناد پڑی جا رہی یہ رسول اللہ کے غلام فکال رسول اللہ حاض کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیر پڑھنے والا کون ہے یہ شعر پڑھنے والا کون ہے کالو عامر نقوہ ہے صاحبہ نے کہا یہ تو عامر بن نقوہ ہے کالا ملا حضور نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے سنوئے رسول اللہ کی میلاد کے منقص جب حضور کی شان میں شیر پڑھے جائیں تو دعا ملتی ہے اس سے بڑا میلاد منانے کا اور کیا دلیل ہو سکتی ہے ہم دعا لینے کے لیے یہ محفلیں منعقد کرتے ہیں یہ حضور نے نہیں فرمایا اس کو آدھی رات کے وقت کس نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے میلاد کا یہ آدھی رات میرے شیر پڑھنے کا کوئی ٹائم ہے کئی لوگ سواریوں پر بےچارے آرام کر رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ بے وقت کے کھول دیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا عامر یہ بے وقت پی کر کیوں کھولا فرمایا میں یہ من ہاتھ ہوتا ہے یہ شیر پڑھنے والا کون ہے کال ہوا میرے کو لگ پائے صاحبہ نے کہا یہ تو عام پہ لگ اللہ اس سے بڑا میلاد کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے تو ہم میلاد کے اندر کیا کرتے ہیں حضور کی شہانی بیان کرتے ہیں اور میری ایک بات یاد رہے حضور خود چاہتے ہیں کہ مجمع میں میری تاریخ جس طرح مولانا غلام غوث دادی نے اتوار کے بعد پھر کئی لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ جناب یہ پیسے اگر کسی بیوہ کو دے دیے جاتے تو پھر میں کہ جی ملاد والے پیسے بیوا واسطے رہ گئے اور پیسے کوئی نہیں اتنی بیوہ ہو گیا ملاد بند کر دیئے اکل ہو دی تو خدا سے نہ لڑائی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کی ہے تیری کٹڑی تاکی ہے اور نے نیند نکالی ہے آنکھیں ملنا یہ حضرت بریلوی کتنا صدی پہلے کہہ جائے سونا جنگل رات ادھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے ہم تو پہلے سنت کو اٹھاتے ہیں اٹھو حضور کی نام حضرت فرماتے ہیں نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے بھائی بخاری کی حدیث سنا رہے ہیں یہ بھی کوئی گالی ہے حضور کی نام سنا رہے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پڑھا جائے تو یہ کوئی گالی ہے سب سے اعلیٰ پڑھا جائے تو یہ کوئی گالی ہے جس نے مردہ دے لوگوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی یہ کوئی گالی سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا گہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے یہ ایمان احمد رضا فرمایا ایمان سونا ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے فرمایا حضور کے دین کے وارث چھپے چھپے پھرتے ہیں حق بات کوئی نہیں کرتا ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھا ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے فرمایا جنگل خالی پڑا ہے سونا پاس ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا है, زہر ہے فرمایا اب آنکھیں بند کر کے سو جانا یہ تو موت ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا ظہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی یہ اللہ حضرت بریلوی ہے یہ ملت کا امام یہ امام احمد رضا بریلوی جو رسول اللہ کا غلام ہے اور جناب دربار وسالت میں جا کر عرض کی حضور دیدار چاہتا ہوں تو حضور نے دیدار نہیں کرایا پھر جا کر معواز شریف کے سامنے نات لکھی وہ سور لالا پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جب کہا نا کہ کی کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو آلہ حضرت کہتے ہیں حضور جالیوں کے سامنے فرمایا بس بس بس بس, بس. حدور بھی چاہتے ہیں میں میں بات ہو توجہ میں یہ بات کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں جنگل میں ایک بھیڑیا ایک یہودی چروا بکریاں چرا رہا ایک بھیڑیا آیا اس نے بکری اٹھائی وہ دوڑ دوڑا یہودی چروا نے ڈنڈا لیا اپنی بکری چھڑا لی وہ ایک پیلے پر جا کر بیٹھ گیا وہ کہنے لگا تم بڑا ظالم آدمی ہے اللہ نے مجھے رزق روزی دی اور توں نے مجھ سے چھین لی یہودی چلوا کہنے لگا سبحان اللہ یا تکلم الزیب کتنی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے وہ بھیڑیا کہنے لگا کمال ہے افلا عبد الم ان کا لامی کہار حدور کی امت میں ایک وقت آنے والا ہے چھوٹی چھوٹی پلاسٹک بھی گفتگو کرے گی بےڑیا کرتا ہے تو بات کوئی نہیں ایک وقت ہر سجا بی نہیں جہان ہے رنگو آج کیا برو یا جستجو جست یا مصطفیٰ اُرا بہارت یا حلوز اندر تلاشے مصطفیٰ بھیڑیا کہنے لگا چھوڑ یار یہ بھیڑیا بات کرتا ہے یا نہیں میں تجھے اس سے بڑی بات نہ بتاؤں وہ کھجوروں والے شہر جا اور پہاڑوں کے درمیان جا وہاں اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے یو کرو تم بیما مدا و بیما ہوا کا میں توجہ میں حدیث پاک مسلم شریف کی بیان کر رہا کرا تاکہ تمج آئے مسلم شریف کی حدیث پاک آیا کہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی حضور ممبر پر جلوہ گھر ہو گئے آپ نے خطبہ دیا حتہ حضرت زور یہاں تک کہ نماز زور کا ٹائم ہو گیا حضور نیچے اترے نماز پڑھائی پھر حضور ممبر پر جل وغیر ہو گئے پھر آپ نے خطبہ دیا حتہ حضرت یہاں تک کہ نماز اصل کا ٹائم ہو گیا پھر حضور نیچے اترے نماز پڑھائی پھر پھر حضور ممبر پر جل وغیر ہو گئے پھر آپ نے خطبہ دیا حتہ غربت شمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو کہتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا جو کچھ ہونے والا تھا سب چیز نے خبر دے دی میں نے مسلم شریف پڑھی اس لیے یہ حدیث جان کی اب سوال یہ ہے کہ بیڑیا کے تو پڑے ہوئے بیڑیا بھی وہی بات کر رہا ہے کہنے لگا یار یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ کھجورے والے شہر یق میرا مداو کا وہاں اللہ نے ایک نبی بھیجا جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے میں کہ وا وا وا واہ ارب دے جنگل سے بھیڑیا وا وا پاکستان دے دو ٹنگے بھیڑیوں میں نے کہا بھیڑیے جتنا تو ایمان رکھو نا نبی کے علم کے لیے اور بیڑیے جتنا بھی مان کوئی نہیں تھے گلا کہ میں نے کلمہ پڑھایا میں کیا بھیڑے مدرسے پڑھے تھے جناب لگا کہا جا مدینہ پاک اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا اس کی خبریں دے رہا ہے جو کچھ ہونے والا چلو کہنے لگا میں جانے, جانے کے لیے تیار ہوں میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا میں نے کہا بیڑیا بھی ہو حضور کا نام آ جائے بندے والے کام کرے بندہ ہوگی بیڑیا کام کرے کھوتے والے بیڑیا ہے حضور کا نام آ گیا بندوں والے کام شروع کر دیے اس نے کہا یہ ڈبٹی آج فقیر دے گا وہ چروائے چلے گئے جا کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں سارا واقعہ رکھ دیا کلمہ پڑھ لیا اب بن گئے صحابی یہ مولانا غلام گوشت دادی نے ایسے نہیں لیٹر لگوا کر مجھے بلایا استاد کھڑے ہو جاؤ کھڑے یہ مجھے جب کھڑا کرے گا تو کھڑا تو میں ہو ہی جاؤں گا یہ چھپا ہوا روز میں یہ کہتے ہی نہیں افساجی کھڑے ہو جاؤ جب یہ کہے گا تو کھڑے ہو جائے گا تو انہوں نے مجھے بلایا کہا جی آپ یہاں حضور کی بات سنائیں تو مجمع میں کیوں سنائیں اس پر دلیل کیا ہے جسے پوچھے کہ جناب کی دلیل کیا ہے اس پر نبی علیہ السلاد سلام لم صافی کو فرمایا یہ جو مجھے ساری داستان سنائی نا کہ ایسے آیا پھر آپ نے ایسے چھڑائی پھر بيڑيے نے یہ بات کہی پھر آپ یہاں ہے یہ تو آپ نے مجھے بتائی ہے میں اپنے غلاموں کو بتاتا ہوں یہ ميں يہ گفتگو میں ميں جی مدينے نى سر زمین ہوے رسول اللہ خود میرے مجلسوں ابو بکر امر ایک صحابی اٹھ کے گل ہوئی اجن گل ہوئی نوید گل ہوئی جلسہ جائز ہوئے جلسہ جائز ہو <سخن> دوسری میں ملاد کی دلیل दिये بخاری दिये भिखा سے پیش کر کے جاؤں گا ان اللہ و ملائے امام بخاری نے لکھا ہے میرے پاس ایک ہزار اکیس ہے بخاری شریف کا امام بخاری کہتے ہیں کال ابوالعالیہ سلاد اللہ صلاح والے کا امام بخاری کہتے ہیں ابو المام نے یہ گل کی تھی کہ اللہ کا درود کیا ہے اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے کہتا ہے سلاد اللہ صناؤ کا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا لامکان خسرو محمد شمے محفل میں نے کہا جناب رب العالمین فرشتوں کو فرمایا جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ کیسا بنایا جانتے ہو میرا نبی چلتا کیسے ہے جانتے, جانتے ہو میرا نبی, نبی سوتا, نبی سوتا, سوتا کیسے ہے جانتے ہو میرا نبی گفتگو کیسے سوتا سوتا سوتا فرماتا ہے میں نے کہا رب العالمین رب فرشتوں کے جناب جماعت میں یہ بات فرمائے اور خود فرمائے فرشتے سنیں یہ جائز ہو اور حسن سکال کے اسٹیج میں بیٹھ کر میں کہوں جناب کس ہاتھ کا خمے تاب و تماڑ ٹوٹ گیا کانپا یدے بیدا کے اثاث چھوٹ گیا جمبش ہوئی کسنیر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دھواں چھاتا ہے پرواز میں جب میں شام میں آؤں تارش پر فکر رضا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آبے برے دندا سے گم لاز ڈوب گیا رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا جاری جاری رہے رہے گا گا وہ گل ہیں لبا ہے نازو ان کے آلہ حضرت بریلوی کا یہ جو شیر ہے نا آخری اس کا سمجھ آپ کو اس آل حضرت کے شیر سے میں پھر کل آپ گنا پتہ نہیں آلہ حضرت کیا جائے گا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ رو رو رو دن رو کو اعلیٰ حضرت پیر علی شاہ صاحب نے تو دی نا حدور کے دندان کو عدن کے موتیوں سے تشریح اور جناب حضور کے جو لب ہائے مبارک تھے ان کو یمن کے لالوں سے تشریح دی تو عالمائیں بزرگوں کی کشتی کرانے کا قائل نہیں ہوں ان کی بات بھی بے مثال ہے اعلیٰ حضرت کی بات بھی بے مثال ہے پیر میرے نظر ہی نینا دیا فوجا جب چڑیا دو ابروک چٹے دن موتی دی دیا ہینگڑیاں اس سورت نی جان آخ آم کے جانے جہان آخان سچ آخ رب دی شان آخان جس شان تانتا سب بنیا یہ سورت ہے بے سورت ہی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ جسے اس مورت تھی سورت تھی وچ دیا جد گڑیا اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت بچ نا روزے اشر خبر تل تھوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد ک جو سن تے تے لاہو تے شلاوت بھی او گھڑیاں سبحان اللہ ماج ملک آ ماہ ملک کتے میرے علی کتے تیری سنا گستا سکیاں کتنے جالیاں توجو پھر میرا بھی صاحب نے فرمایا کہ <کے> جناب حضور کے جو دند ہیں وہ کے موتیوں جیسے ہیں حضور کے جو لب آئے مبارک ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی اٹھے آپ سے ادن ڈوب گیا رشک کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب رسول اللہ کے دند مبارک ادن کے موتیوں کے سامنے ہوئے تو وہ منہ چھپا کے گر گئے دوڑ گئے انہوں نے کہا ہم کہاں اور رسول اللہ کے دانت کہاں آب و دورے سے عدن ڈوب گیا اور رش کے لالی سے یمن ڈوب گیا فرمایا جب رسول اللہ کے لب مبارک یمن کے لالوں نے دیکھے تو وہ بھی منہ چھپا کے گر گئے دوڑ گئے انہوں نے کہا ہم کہاں حضور کے لب مبارک کہ لیکن آخر میں فرماتے ہیں خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا اس کا مطلب سمجھتے ہو جب وہ باغ دنیا میں ہو کوئی نہیں سکتا جنت کا باغ ہی ہم کہہ سکتے ہیں جنت کے باغ میں ہر قسم کے پھول کھلے جناب جب حضور, جب حضور آئے جنت لائل باغ لائل رہے تھے ہر قسم کے پھول اعلی حضرت بریلی کہتے ہیں جب حضور آئے ہم سوئے اثر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ ہے سالار کے ساتھ یہ تو تہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کیا خیال ہے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کی کسی دلیری محبت سنی وٹ گوٹ کے نہیں حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت والے دن جنک پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے باغات اس کے پھول لائل جناب پوری شام کے ساتھ خجلت یہ ہوئی باغ ہو سکتا کہ ایک فل ہوئے سارے فلاں کی خوشبو آئے بات با اس لیے با چبلم کے پسینے میں ڈوب گیا دوب کہ میں کیا کر رہا تھا اور سامنے آ گئے وہ گل ہیں نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں بس یہ اعلیٰ بریلوی کی بات ختم ہو گئی فرمایا باپ تو اس لیے اتنا رہا تھا کہ جناب دیکھو میرے اندر اتنے پھول ہیں جب کا چہرہ سامنے آیا تو فرمایا یہ ایسا پھول ہے سارے میں گفتگو ختم ہو گئی بس میں مولانا صاحب بڑے ویلے لگے رہے اے جب جمائیاں لینڈ شروع کریں گے مولانا کہ ان کا یہ آواز روحانی طور, طور پر, پر اڈیالہ جیل کی سلاخوں سے ٹکرایا بس بس بس بس بس گا بات یوں ہی ان کا چرچا رہے گا اجے تو حیدرآباد پہنچیے اسناب ملتان اس لاہور پھر اس رواد پھر پنڈی پھر اڈیالہ جیل اس طرف پنڈی حیدرآباد رہے گا, گا, گا, گا, گا, گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا گجر خان پہنچ گئی بس ڈیلپ آ جائے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا کھڑے فا س پتا سسل پتا اللہ فدا کا چار گن گن گنگے پارا ہم گن مدبی چار چولا پتا تایا پتا دایا چولا پتا دایا بیٹ تا تا دیشے دالا کٹ تارا پو پٹایا sa I don't know. چا چارا سو رو پتا چاچا گے پر پاپا ہم گن رنگ میں چا جائی پلا جا جا تا جایا کبھی گئی تا جا لا پتا تایا پاپ ہم گن گم بجے چار پتا تار کا پتہ تار بری تا تک دل چرپا ہم چاچا پتا تا چاچا پتا تا چاچا پتا تا چا چا پتا ہم کام بچ کے dan dan namon me pe pal ma ma hai nog dil pal par pay chai kah do dil pal par pay chai hum hain mohalmad ke shay dada fikin lagi gale ne pal pay hum hain nawazid ke kai kai daripida ka shaan پتا تو پتا تا را بیارا راجی بہ پی پارا دی پی بل پل کے دیرین تجار بی پہ کوئی کے بیوی کھیل نہیں ہیں پاپا ہم نمک کے شیشا دے پتا چاشا سوشلا پتا کا چاشا ری بھیا پتا کا اللہ یا یاحبو یا قیوم برحمتی کا استغیث جتنے قرآنِ پاک پڑھے گئے مولا تمام کو پڑھنا کی عبادتہ میں قبول و منظور فرما تمام کی غلطیوں کو تائیوں کو محاف فرما یا آپ نے شاع نشان ثوالتا فرما یا احمد واحم اس کا ثواب حضور پر نور علیہ وسلام جو کچھ پڑھا گیا جو, جو اور جو غذائق یہ مبارک پر نور محفل علمان افروز میان اے کریم ان تمام کا سواب اپنے شایعان شان عطا فرما کر محبوب علیہ الصلاة والسلام کی باہردہ میں اس کا سواب تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ الردوان بالخصوص سیدنا عبوبک و صدیق سیدنا قارو کے آدم سیدنا عثمان غنی مولا کاہینات اشرے مبشرا خاص کر امیر تیبہ فاعل الخیرات عاشق القربات سعید الحم ابن عمیر عبداللہ ابن جاش شہیدان احد و بدرقن محم اجود امام قاضل، امام جعفر صادق امام باقر امام ذہن العابین امام عادی اقام امام حسین امام سیدنا حسن حضور قدن علیہ الصلاۃ وسلام کے والدین کریمین تنجبین طاہرین کو ایس حال کرتے ہیں قبول و حضور فرمان عرے کریم جگہ کی نسبت نور والدین مصطفیٰ کے ساتھ ہے اے مولا ان کی نسبتوں سے اے کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا جمع ہونا اے کریم قبول اور نفضول فرمائے یا اللہ اس کا ثواب آئم مشترین معلمین مفسرین بالخصوص سیدنا نہ امام اعظم امام اب خنیفہ امام شاف امام مالک امام احمد بن حنبل حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین تجبی بنت حضرت فاطمہ الزہرا امہات المؤمنین اور تمام صحابہ اور صحابیات کو ایسال کرتے ہیں قبول و مظور فرما تبعین تبع تبع تابعین ائمہ سے ہو کر ایک عظیم اس کا ثواب پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر تیری عطا سے ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے ہماری علاج رکھنے والے محبوب سبحانی حضور غوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عمال کرتے ہیں و المضور فرما صدقہ محبوب سبحانی کا ہمارے استاد کو مکمل صحت یابی عطا فرما یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور غوصِ عظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے دادا جی اجمیری بالخصوص شاہ ابو المعالی خواجہ فادبان خواجہ غریب نواز محمد شاہد اللہ سردار قطب عالم شاہ بخاری شیخ دیلی، سیدنا کفایت اللہ کافی غازی غازی جتنے غازی ہیں جتنے شہید ہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں اے کریم پروردگار ان تمام کو درجہ بدرجہ سال صلاف کرتے ہیں قبول و مضوف فرما یا ارحم الحم اس کا ثواب بالخصوص کریم صحابہ علی رضی کے افکار عام کرنے والے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبہ کو نذال کرتے قبول و منظور فرمانا یا ارحم الراحمین اس پر ثواب حضور مفتی اعظم حجت الاسلام موحدی سے اعظم پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی مفتی وقار الدین قاریبصلیح الدین تمام ہمارے اساتذہ علامہ افتخار صاحب علامہ مختار صاحب شہداء نشتر فار کو اور تمام شہداء کو اشائد کرتے ہیں قبول المنظور فرما اور محبوب علیہ صلاط والسلام کے توفیل اس کا ثواب خصوصاً سیدنا دنہ ابو بک کے سصل جلیدے سے اس کا صاف سعید بلال وطی اللہ تعالیٰ عن سعید طلحہ اللہ تعالی تمام مشبوب علیہ صلاط کے صحابہ کو خصوصاً اسائد کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا ارحمد راہمین اس کا ثباب مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمان اور قرآن پاک اور درود پاک کے ٹوکن پر جو اپنی عزیز و اقربہ کے نام تحریف کرتے ہیں ان تمام کو انثال کرتے قبول و مذہر فرماؤں یا ارحم راہمین سید الشہرہ امید تہبہ فائل الخیرات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواروں کا واسطہ غازی امیلت منتاز حسین قادری کو جلبہ عزت رہائی حصیفہ ی حضور پر علیہ صلاحت کے در سے بٹنے والی خیرات پر کریم اپنے کرم اور فضل و احسان سے قادری فقیر کا قرض ادا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو جو دعائیں قرآن پاک کے وسیلے سے مانگی گئیں اے مولا وہ دعائیں قبول اور منظور فرما اور قرآن پاک کو جتنے شین ہیں اے مولا ان کی برکتوں سے عطا فرما دے اے کریم عطا فرما دے اے کریم شفا عطا فرما دے اے مولا غوث اعظم کی ٹھوکر سے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں مولا صدقہ غص اعظم کا اے مولا ہم قادری فقیروں کی لاج رکھ لے یا الراحمین جن بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما مدین پاک بدلاش شریف کی مقبول حاضری نصیب فرما یا اخمرا یا الراحمین جو تمنا اور آرزو لے کر مولا اس مبارک محفل میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اے دلوں کا حال جاننے والے سب پہ فضل و کرم کر دے اور اے مولا اے پرورتکار تجھے باشتا محبوب ادلاد وسلام کے آنسوؤں کا ہمارے استاد محتروں کو درازی عمر بالخیر صحت عافیت تندرستی عطا فرما درازی عمر بالخیر صحت عافیت تندرستی عطا فرما درازی عمر بن خیر بالخیر تندرستی عطا فرماشین کی حسد سے کے ظلم سے حفاظت فرما اے مولا تیرا کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہاں کروڑ ہا کروڑ احسان ہے مولا تیرا ہی احسان ہے تیرے پیاروں کی نظر ہے تو نے انہیں ذریعہ بنا دیا اور حضور علیہ السلام کی محبت کی خاطر کیسے زندگی بسر ہو انہوں نے ہمیں سلیقہ تو بتایا مولا اب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا اے مولا مولا ابھی اس امت کو بہت بہت ضرورت ہے کہ مولا زندگی بسر کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ سکھانے والا ہو تو اے دکھا! اے کریم اے کریم اپنے کرم سے تیرے محبوب علیہ بھی کریم ہیں اور تیری عطا سے محبوب کے پیارے بھی کریم ہیں ان سارے کریموں کا واسطہ اے کریم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں استاج محترم کو درازیوں عمر بالخیر تندرستی عطا فا. ان کی غیبی مدد فرما غیبی مدد فرما غیبی مدد فرما, غیبی مدد فرما۔ اے مولا پیاروں کے تو اس شان سے مدد فرما کہ ہر کوئی پکار کے کہے کہ غیبی مدد سے وہ فتح اور نصرت ہو کہ اے مولا ان کی قیادت میں پھر سے اس امت کو غیرت ایمانی اور محبوب علیہ الصلاۃ وسلام کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ نصیب ہو جائے انسل والی تمام طلبا عالم بامن ہم سب کو عالم بامن فرما اے کریم رہی میں جل جلد فرما یا نورے سے جس جن جن پیار کے اے کریم تیری جو کرم کرم کرتے ہوئے مولاور آپ کا